نحمد نحمده ونصليم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشتب الذين منوا عملوا الصالحات أن لهم جنات تدري من تحته الأنهار صدق الله عليه العظيم مبشر لدین اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے وہ عمر اور اچھے کام لئے ان جنات کہ ان کے لیے باغے تجریب ان تختی لنہار جن کے نیچے نہر رواں فلنا رزوق ونا رس رزق جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا اور نہیں قطاب تو وہ سورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا بھی متشابہ اور وہ صورت میں ملتا جلتا ونفی راجباج اور وہ ان میں رہیں گے. اس آیت سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ نے جہنم کا ذکر فرمایا تھا اب اس کے بعد یہاں پر جنت اور جنت کے مستحقین کا ذکر فرمایا ہے تو کوئی چیز جب شناخت کرائی جائے تو اس کا شناخت کرانے اور اس کے پہچانوانے کا یہ طریقہ تو یہ ہے کہ اس کی تعبیر کر دی جائے اور دوسرا طریقہ اس چیز کے پہچانوانے کا یہ بھی ہے کہ اس کی ضد اور اس کے مقابل کا ذکر کر دیا جائے تو جہاں اللہ تعالک و تعالیٰ نے جنت اور جنت کے مستحقین کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جنت کیا ہے اور جنت کے حقدار کون ہیں اور یہ آیت ایک صورت یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ یہاں جو ہے قرآن کریم کے دلائی بیان کیے گئے قرآن کریم کی حقانیت بیان کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کریم کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے جن کا ذکر پہل کیا گیا اور اس کے بعد پھر قرآن کریم پر ایمان نہ لانے والوں کے عذاب کا ذکر ہوا تو تیسری بات یہاں پر بیان فرمائی گئی کہ جو قرآن کریم کو مان لیں گے ان کے لیے جو ہے یہ نعمت ہے ان کے لیے یہ یہ انعام اور یہ یہ اکرام ہے کسی چیز کو ماننے کے لیے تین طریقے ہوتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی دلیل بیان کر دی جائے تو قرآن کریم کے حق ہونے کی دلیل بیان فرما دی گئی اور دوسرا طریقہ جو ہے کسی چیز کے ماننے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈرایا دھمکایا جائے تو اس وجہ سے بھی کوئی جو ہے اس کو مان لیتا ہے اور تیسرا طریقہ ماننے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا لالچ دے دیا جائے تو لالچ میں آ کر مان لیتے ہیں تو یہاں پر دو طریقے تو بیان کر دی گئی تیسرا طریقہ یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو جو مانیں گے ان کو یہ یہ نعمتیں فراہم کی جائیں گی دنیا میں لوگ تین ہی طرح کے پائے جاتے ہیں کچھ قسم کے لوگ تو یہ ہیں کہ جو دلیل سے کسی بات کو مانتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ڈر سے اور خوف سے مانتے ہیں اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو لالچ اور تمام اور فرص میں کسی چیز کو مان لیتے ہیں تو یہاں پر اسی لیے تین باتوں کا ذکر ہوا کہ جو دلیل سے مانتے تھے ان کے لیے دلیل بیان فرما دیجیے اور جو خوف اور ڈر سے مانتے تھے ان کے لیے ڈر اور خوف بیان کر دیا گیا ان کو دھرا دیا گیا تھمکا دیا گیا اور جو کسی لالچ سے مانتے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی بیان کر دیا گیا قرض یہ کہ مقصد یہ ہے کہ جو ہے کہ قرآن کریم کو مان لینا ایمان لے آنا قرآن کریم کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے تو مقصد جو ہے وہ ایمان قبول کرانا ہے اور ایمان کی ترغیب اور ایمان کے بارے میں یہ سب باتیں بیان کرنا ہے اور پھر یہ تین باتیں یعنی دلیل اور ڈر دل اور خوف اور لالچ کے ذریعے سے وہ یعنی منوانا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عاقل ہیں جو عقل رکھتے ہیں یہ سب باتیں ان کے لیے ہوتی ہیں لیکن جہاں تک عشق کا تعلق ہے تو عشق کے لیے نہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ ڈر کی ضرورت ہوتی ہے نہ لالچ کی ضرورت ہوتی ہے اب مثال کے طور پر اگر عقل سے پوچھا جائے اور اہل عقل سے دریافت کیا جائے دنیا میں سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے تو اہل عقل تو یہی جواب دیں گے کہ لندن امریکہ بڑا خوبصورت شہر ہے پیرس بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت شہر ہے لیکن اگر کسی اہل عشق سے پوچھا جائے اور عشق والے سے دریافت کیا جائے تو وہ کہے گا کہ سب دنیا میں سب سے خوبصورت ترین خطہ اگر ہے تو مدینہ منورہ ہے اور اسی طرح سے اگر عقل سے پوچھا جائے تو وہ وہی طرح سے دنیا کے جو چاہنے والے ہیں اور جو عقل کی روشنی میں ساری باتیں پرکھتے ہیں تو اسی طرح سے جواب دیتے چلے جائیں گے تو جہاں عشق آ جاتا ہے تو وہاں پھر عقل نہیں جاتی اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا بدصورت بچہ ہے یا اپنے ملک میں کسی کا معمولی سا بھی چھوپڑا ہے تو اس سے اگر پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میرا بچہ سب سے خوبصورت ہے اب اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اپنے بچے سے اس کو محبت ہے اور اپنے بچے سے اس کو الفت ہے تو وہاں وہ کسی دلیل کا دینے کا کال نہیں ہوگا اسی طرح سے وہ اپنے رہن سہن کی جگہ کے بارے میں کہے گا کیونکہ اس کو اس سے محبت تو محبت اور عشق اور الفت کے جو ڈھنگ ہیں وہ نرالے ہی ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی دلیل و ولیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو یہاں یہ تین با... تیسری بات کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے پھر یہ کہ انسان کے لیے جو ہے تین باتوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ اپنی ابتدا کو جانے کہ کہاں سے وہ آیا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ کھاتا کیا ہے اور تیسری بات یہ کہ اس کی انتہا کیا ہے اس آئے سے پہلے دو باتوں کا ذکر ہو گیا انسان کی ابتدا کا بھی ذکر ہو گیا جس میں فرمایا گیا الردی خلاف کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا یہ انسان کی ابتدا تھی اور اس کے بعد جو ہے یعنی خزہ کا بھی ذکر ہو گیا کہ الدی جال رقم اب یعنی انسان کھاتا کہاں سے ہے تو اس کا اس میں ذکر ہو گیا اب تیسری بات کہ انسان کی انتہا کیا ہے تو اس میں ذرا فرق ہے کفار کی انتہا کچھ اور ہے اور اہل ایمان کی انتہا کچھ اور ہے تو کفار کی انتہا کا بھی ذکر ہو گیا اب یہاں پر اہل ایمان کی انتہا کا ذکر ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے آپ خوشخبری دے دیجیے اہل ایمان کو تو یہ حکم سرکار دعل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضور کو ارشاد فرمایا کہ آپ بشارت دے دیجیے اور یہ بشارت آپ کی جی صرف آپ کے زمانے کے لوگوں تک کے لیے نہیں تھی یعنی یہ بشارت جو حضور کو حکم دیا گیا جس کے دینے کا کوئی یہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات زادری میں تھے تو اسی اس وقت جو لوگ موجود تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حیات زا... اپنی حیات زادری کے زمانے میں جن لوگوں کو بشارت دے گی بس صرف کے لیے بشارت ہو گئی آئندہ کے لوگوں یہ بشارت چاہے بلا واسطہ رہی جیسا کہ آپ کے عہد مبارک میں آپ نے خود جو ہے بشارت دی یا بل واسطہ یہ بشارت دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہی تھی اہل علم علماء کے ذریعے سے یہ بشارت قیام تک جو ہے وہ دی جاتی رہی اور یہ سرکار دو عالم جی کی طرف سے گویا کہ بشارت ہے کیونکہ علماء اور صلی جو بشارت دیتے ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیبت اور آپ کی اطاعت رہ کر بشارت دیتے ہیں تو اگرچہ یہ بظاہر تو بشارت جو ہے علما اور صلیح دے رہے ہیں لیکن یہ بالواسطہ بشارت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی طرف سے ہے کہ بشارت دے دیجئے دیجیے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور فرمایا کہ اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ایمان پہلے, ہوا پہلے ایمان کا ہوا ہوا اس کے کے بعد عمل کا ہوا تو عمل کا تو تذکرہ ایمان جو ہے وہ احساس ہے ایمان جو ہے وہ اصل ہے اسی لیے کفار بے دین کتنے ہی جو ہے وہ ثواب کے کام کیوں نہ کرے لیکن ان کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا کتنے ہی نیک کام کریں ان کو اپنے نیک کاموں کا ثواب آخرت میں کچھ نہیں حاصل ہوگا کیونکہ ایمان بھی انہیں حاصل نہیں جو اصل ہے اور جو جڑ ہے تو ان کے اعمال اعمال نیک ایمان نہ ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے ان کے نیک عمل کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک مطالعہ ان بے دینوں کو دنیا ہی میں فراہم کر دیتا ہے کسی بھی صورت میں دے دیتا ہے اس لیے ان کے لیے آدر میں اس کا کوئی ادر و سواد نہیں ہوگا تو اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے وہاں نے جو کہ جنہوں جو نیک عمل کرتے ہیں جنہوں نے نیکیاں کی عمل سواگت کی اب یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے ایمان کے بعد عمل کا ذکر ہوا ہے نیک نیکیوں کا ذکر ہوا ہے صالح کا ذکر ہوا ہے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی اسی پر جو ہے وہ کات کر کرنا بیٹھ جائے اور یہ نہ سمجھ رہے کہ بس میں ایمان لے آیا بس اتنا ہی کافی ہے نہیں بلکہ جو ہے اس کے بعد عمل کرنا بھی ہے ایمان جو ہے نور ہے اور عمل جو ہے اس کی زیادتی ہے بغیر عمل کیے ہوئے جو ہے جنت کا جو ہے وہ حقدار سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ بغیر عمل کیے ہوئے جو جنت مل جائے گی تو یہ بے وقوفی ہے ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہوا جس میں اس بات کی طرف یہ اشارہ ہو گیا کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ عمل کیے جائے عمل کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ امید کی جائے اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی بدلا دیا گیا کہ دخول جنت کے لیے ایمان جو ہے وہ ضروری ہے ایمان جو ہے شرط ہے بغیر ایمان کے جنت کا حصول نہیں ہو سکتا اور باقی رہا عمل تو عمل جو ہے وہ شرط نہیں بتاؤ اس لیے کہ ایسے لوگ پائل ہے کہ جو ایمان لائے ان کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ انتقال کر گئے ان کی شہادت ہو گئی تو ایمان چونکہ لے آئے تھے اس لیے جو ہے وہ جنتی ہوئے اس لیے جو ہے وہ شہادت کے مرتبہ پر فائد ہوئے تو شرط جو ہے وہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ہے عمل جو ہے وہ اس ایمان کے نور کا اضافہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان گانے کے بعد جب ایک مومن عمل سوال کرتا ہے تو اس کا ظاہر اور باطن سارا منمفر ہو جاتا ہے ظاہر و باطن جو ہے وہ چمک جاتا ہے تو عمل سوالح جو ہے وہ نورانیت کے اضافے کے لیے ایمان کے نور کو بڑھانے کے لیے ضروری ہیں اس لیے جو ہے وہ عمل کا ذکر کیا اور عمل کا حکم دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ وہ ان تجریب ان کا عمل سوال کیا ہے تو یہ بھی مختصر عرض کر دوں کہ عمل سوال یہ ہیں کہ ہر وہ جائز کام کے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ صالح ہے وہ نیک عمل ہے اور اس میں معاملات بھی آ گئے اور اس میں عبادات بھی آ گئے معاملات جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو ہم ان لین ان دین, لین دین کا معاملہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دیں تو یہ بھی عمل سوال ہے بظاہر جو ہے کہ انسان اگر اپنی روزی کما ہے وہ اگر ملازمت کر رہا ہے لیکن بڑی دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سارے کام کرتا ہے تو یہ سب جو ہے سوالح ہے اور عمل سوال سے مراد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے کرنے کی اس کے اندر استطاعت ہو اب آپ دیکھیے کہ فقیر زکات نہیں دے سکتا فقیر سے زکات دیا جانا ممکن ہی نہیں اور اسی طرح سے ایسا کمزور شخص کہ جو اتنا لاغب ہو چکا ہے اتنا نحیف ہو چکا ہے کہ جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے ایسے شخص سے حج کا ادا کرنا ممکن ہی نہیں اس سے حد ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے اپنی کمزوری اور اپنی جو ہے وہ لاغری اور اپنی جو ہے وہ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے تو یہاں عمل صالح سے مراد وہ عمل کہ جس کے کرنے کی صلاحیت اور طاقت موجود ہو اور اس کے مقدور میں ہو اس کی قدرت اس وہ رکھتا ہو تو وہ سب یہاں پر مراد ہے اور فرمائے کہ یعنی کیا بشارت دے دو اہل ایمان کو جنہوں نے نیک کیا کی فرمائے جنات بشارت اس بات کی دے دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں ان کے لیے جنت ہیں جنت کسے کہتے ہیں جن باغ باغات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اگرچہ جنت میں اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں اور جنت جو ہے وہ کئی طرح کی ہے قرآن کریم میں جو ہے جنت کے آٹھ نام جو ہے بیان فرمائے گئے ہیں جن جنت, جنت عدنی اور جنت الماء جنت النعیم دار السلام دار المقامہ دار القلد اور یہ سب جو ہے وہ جنت کے درجے ہیں یہ سب جنتیں ہیں تو اب یہ سب اہل ایمان کو دی جائیں گی جس نے جس قدر اور چیتی نیکیاں کی ہوں گی اس کو ویسی جنت عطا فرمائی جائے گی اور سمجھنے کے لیے بلا تصویر و تمثیل یہ عرض کر دوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریل میں ڈبے ہوتے ہیں بظاہر ایک طرح کے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کلاسیں ہوتی ہیں ان کے اندر درجے ہوتے ہیں تھرڈ کلاس ہے سیکنڈ کلاس ہے فرسٹ کلاس ہے تو جو جیسے جتنی رقم خرچ کرتا ہے اور جتنے پیسے خرچ کرتا ہے اسی قسم کا وہ درجہ ڈبے میں پا لیتا ہے تو یہاں پر بھی بلا تجبی و تمصیل یہ سمجھ لیا جائے کہ جو جس قدر درد جتنی نیکیاں اور جتنی عبادات کرے گا تو اس کو جنت میں ویسے ہی جو ہے وہ درجہ ملے گا تو جنت یہ جی بھی ذہن میں رکھیں کہ جس کو اعلیٰ قسم کی جنت ملے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے حصے میں یا وہ جو ہے ادنا درجے ادنا جنت کا مالک نہیں ہوگا جس کو اعلیٰ جنت حاصل ہو گئی وہ ادنا درجے کی جنت کا بھی مالک ہو گیا اگرچہ وہ رہے گا آیا جنت میں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص ریل میں فرسٹ کلاس میں اگر سفر کر رہا ہے تو وہ تھرڈ کلاس میں بھی سفر کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں یہ نہیں کہ اس کو روک دیا جائے گا فرسٹ کلاس کا مسافر اگر ہے تو وہ تھرڈ کلاس میں سفر نہیں کر سکتا کوئی پابندی نہیں ہوتی اس پر ممانعت نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس میں بھی کر سکتا ہے لیکن کرتا ہے اعلیٰ کلاس میں اسی طرح سے جنت اعلیٰ درجے کی اس کو حاصل ہو جائے گی وہ اگر چاہے گا تو ادنا درجے کی جنت میں بھی آ سکتا ہے لیکن آئے گا نہیں مالک ضرور رہے گا وہ تو بہرحال بشارت دے دیجیے آپ ان اہل ایمان کو کس کی ان باغوں کی جن کے نیچے نہ نہر جس طرح سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جناب زمین چیر کر جو ہے وہ دریا سے نکالی جاتی ہے لیکن یہاں کی نہروں کا حال کیا ہے کہ کچھ تو جو ہے بہت ہی تنگ ہوتی ہے کچھ جو ہے بہت زیادہ فراخ ہوتی ہیں کچھ جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں کچھ سیدھی ہوتی ہیں لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ اس طرح کی نہیں ہوں گی وہ جو ہے ایسی ایسی ہوں گی کہ نہ زیادہ فراق ہوں گی نہ زیادہ تنگ ہوں گی بلکہ ایک جو ہے میانا اور اعتدار کے ساتھ جو ہے وہ فراخت ہوں گی اور بالکل سیدھی ہوں گی باغ میں نہر جو ہے وہ درختوں کو پانی کے لیے جو ہے پانی کے لیے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے ہریالی درختوں کی سرسبز و شادابی پانی ہی کے ذریعے قائم رہتی ہے اور دوسرے یہ کہ باغ کے اندر اگر نہر ہے تو اس باغ کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ نہریں اس طرح کی ہوں گی باغ لوگ نے فرمایا کہ نہیں جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ ایک طرح کی نہیں ہوں گی وہ نہریں جو ہے دودھ کی بھی ہوں گی وہ نہر جو ہے شہد کی بھی ہوں گی اور وہ نہریں ایسے پانی کی ہوں گی کہ جو خراب نہیں ہوگا اور جنت میں جو نہر ہوں گی وہ شراب تہور کی بھی ہوں گی باقی دہ شراب کی بھی نہریں ہوں گی پرانے کریم میں سور محمد میں اللہ رب نہراب کی, کی, کی, کی اور جو ہے پاکی جا پانی کی تو یہ سب نہریں وہاں پر جنت میں ہوں گی اور ان کا سر چشمہ نہر جو جاری ہوگی وہ سر سے جاری ہوگی اور اس طرح سے وہ باغوں اس جنت کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہوں الگ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جنتوں کو جو نعمتیں ملیں گی کیسے پھل ملیں گے کیسے کیسے کیسی, کیسی, کیسی نعمتیں تا ہوں گی فرمایا کلا روزی کو دل چکا جب جب ان کو جو ہے کھانے کے لیے پھل مہیا کیا جائے گا تو اب دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ رہے کہ اللہ عزت نے فرمایا کہ باغات ہوں گے کہ جنت میں باغات ہوں گے کھیتی نہیں ہوگی وہاں جو غلہ نہیں ہوگا وہاں جو ہے صرف باغات ہوں گے اس لیے کہ وہاں غذا کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جنت میں غذا کی ضرورت نہیں ہوگی پھل جو دیے جائیں گے یہ تفقوں کے لیے نزت کے لیے دیے جائیں گے اور ان کو کھا کر جو ہے جس طرح سے یہاں پر جو ہے بہت سی ضروریات پیش آتی ہیں اور جنت میں یہ ضروریات پیش نہیں آئیں گی وہاں نہ جو ہے پسینہ آئے گا نہ وہاں رفع حاجت کی ضرورت ہوگی نہ بور و کی ضرورت ہوگی جو کچھ بھی کھایا جائے گا وہ سب جو ہے یعنی خوشبو بن کر جسم سے خارج ہو جائے گا وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی اور پھل جو دیے جائیں گے اہل جنت ان پھلوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا اور یہ پہلے پھل دیا گیا تھا اس کا مطلب نے دو صورتوں سے بیان فرمایا کہ یہ جو جنتی لوگ جب جنت میں پھل دیے جائیں گے ان کو یہ دیکھ کر کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا اس کا ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ یعنی جیسے دنیا میں پھل ہم نے دیکھے تو شکل و صورت میں جو جنت میں یہ پھل ایسے ہی نظر آئیں گے لیکن ان کا مزہ اور ان کا جائزہ جو ہے کوئی زبان تصور نہیں کر سکتی ہے کہ جنت کے پھلوں کا جو ذائقہ ہوگا وہ کیسا ہوگا کیونکہ سرکار دار نے ارشاد سنبھال لیا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی جو ہے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے ان کی کیفیت کو اور ان کی حقیقت کو تو دیکھ کر دیکھنے میں تو بظاہر یہ ایسے ہی لگیں گے جیسا کہ یعنی دنیاوی پھل ہیں جیسے دنیا میں ہم آم اور انگور انار وغیرہ سیب اس طرح کی سارے پھل دیکھتے ہیں لیکن ان کی شکل و صورت تو ایسی بظاہر دیکھنے میں نظر آئے گی لیکن ان کا جو ہے مٹھاس اور ان کی حلاوت اور ان کی شیرنی اور ان کا ذائقہ اور ان کی لذت جو ہے کبھی زیادہ جو ہے وہ دنیاوی پھلوں سے ہو ہوگی تو ایک تو مطلب یہ بیان فرمایا دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جنتی لوگوں کو جنت میں جو پھل کھانے کے لیے دیا دیا گیا اس کو جب وہ کھا چکیں گے پھر جب خواہش ہوگی جب دوبارہ کھائیں گے تو پھر وہ کہیں گے تو یہ تو ہم نے ابھی کھایا تھا لیکن جب بھی جو ہے وہ پھل کھائیں گے تو پہلے پہلی مرتبہ جو کھایا تھا اس سے کہیں زیادہ جو ہے دوسری مرتبہ اس میں لدر اور اس میں شیرینی اور چاٹنی محسوس ہوگی اور جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنتی لوگوں کو جو ہے وہ پھل جو دیا جائے گا تو وہ ایک موقع پر ہوگا ایک موقع پر نہیں بلکہ پھل وہاں پر موجود ہوں گی ساری نعمتیں موجود ہوں گی جنتی جب خواہش کرے گا جب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی اسی وقت اس کے سامنے وہ حاضر ہوگا یہ مطلب نہیں کہ پہلے موجود نہیں ہوگا جب وہ خواہش کرے گا تو تب موجود ہوگا نہیں ہر وقت موجود ہوں گے لیکن جب خواہش ہوں گی اس کو توڑنے اور اس کو کاٹنے کی ضرورت پھی اور اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی بلکہ جب خواہش ہوگی اور جب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ وہ فلا پھل فل کھائے فوراً جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا یہ اللہ مبارک ہوتا کی طرف سے ایسے جو ہے وہ انعام و اہل جنت کے لیے ہوگا وہ اتو بھی متشراب یعنی شکل و صورت میں تو ہمیں یہ پھل پہلے دے دیے گئے تھے اور, اور کیا کیا نعمتیں ہوں گی اہل جنت کے لیے جنت میں بڑی صاف اور پاک بیویاں ملیں گی یعنی دنیا میں عورتوں کو جو آوارزاد لاحق ہوتے ہیں اس طرح کی وہ بیویاں نہیں ہوں گی ان کو وہاں یہ سب جو ہے کوئی چیز عارض نہیں ہوگی میل کچیل اور دوسری خرابیاں دوسرے نقائص اور دوسری جو ہے وہ یعنی برائی وہ سب سے پاک ہوں گی اور یہ کہ جس طرح سے کہ دنیا میں بیویوں کا جو حال ہے وہ سب جانتے ہیں کچھ جو بڑی کچ خلق ہے نا شوہر کی جو ہے وہ میں بیش دیتی کرنے, کر دیتی یہ سب جو ہے سابطہ پڑتا ہی رہا ہے اور کیا کہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مطالعہ فرما کر یہ, یہ, یہ بیان فرما دیا یہ ظاہر فرما دیا کہ جس قدر بھی دنیا میں عورتوں کو یعنی برائیاں لازت ہوتی ہیں ان میں برائیاں پائی جاتی ہیں بداخلاتی بات... وہ سب کچھ وہاں پر نہیں بالکل ہر ایک جو ہے یعنی, آ, آ, یعنی بد اخلاقی سے اور کج خلقی سے اور جسمانی جو ہے برائیوں اور خرابیوں اور نقائص سے وہ بالکل صاف ستھری ہوں گی تو جس شخص کی دنیا میں جو بیوی تھی اور وہ اس کے نکاح میں اس کا انتقال ہو گیا وہ بیوی اس کو وہاں جنت میں ملے گی اور جو شوہر انتقال کر گیا اور اس کی بیوی نے دوسری شادی نہیں کی وہ اسی پر اسی کا اس کی بھی وفات ہوئی تو وہ بیوی اس کو ملے گی اور اگر خدا نہ نخواستہ جو ہے وہ بیوی نکاح میں تھی پھر جو ہے وہ یعنی کافرہ ہو گئی مرتدہ ہو گئی تو اس کا حکم جو ہے کچھ وہ پھر ظاہر ہے وہ اس کو نہیں ملے گی اسی طرح سے جو بغیر شادی کی ہوئے انتقال کر گئے اور ان کو جنت میں, اس کے ساتھ ساتھ میں ہورے بھی عطا کی جائیں گی لیکن یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہورے ملیں گی اس سے پہلے جو ہے جس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا اعظم علیہ نبیٰ علیہ السلط جنت میں رہے لیکن جنتی حوروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہے لیکن ہوروں سے ان کا تعلق نہیں رہا دنیا میں آنے کے بعد جب جنت میں دخول ہوگا تو اس کے بعد پھر جو وہ ہوروں سے جنتیوں کا تعلق ہوگا اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو عطا ہوگی تو بہرحال یہ یہ نعمتیں ہیں اور کیا کیا جو ہے انعام اکرام ہے بہرحال اللہ کی طرف سے ہم جو ہے وہ یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے فضل سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ انعام الکرام عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر سبا ایمان پر دوام اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو عام صحہ کی توفی عطا فرمائے دعوانا آل واقع رب الزہ